بسم اللہ الرحمن الرحیم بالنفس بوم ولاسم بن واما یا انسان <تصفح> یہ صورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک صورت ہے قرآن مجید کی اس کا جو خطاب کا انداز جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن اللہ تعالیٰ کے خطبات مجموعہ خطبات الہیہ تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہی سرخ نازی کی ہے اردو پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیب آنا ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اعلیٰ فوت ہو احمر احنا ہو سرخ ہو جاتی تھیں اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی, کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو یہ انداز ہوتا تھا تو اس پہ خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے ابھی کسی اور طرف ہو گئی کبھی کسی, کسی تحویل الخط اس کے لیے بہت پھر یہ کہ چار چھ آئےتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے تو یہ آتے ہیں حولی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں وہی وہ اسٹائل ہے پھر کچھ بدلے گا پھر چار چھ سورت اس دوسرے انداز کی ہوگی پھر چار چھ تیسرے انداز کی ہوگی تو یہ آپ صورت جو ہے فسا و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے اور خطیبانہ انداز اور اس میں تحویل الخطاب پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرے کوئی قیامت قیامت نہیں ہو سکتی کیسے ممکن ہے کہ جب کہ انسان بڑھ چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے ممکن نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے لا سے مل کے لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی والا اور پھر نہیں رخ سے وہ بن میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی نفس اللوامہ کون سا نفس ہے انسان میں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں کانشنس ملامت کرنے والا دی مائی کانشنس از بائٹنگ می میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے آپ برا کام کرتے ہیں تو زمین اندر سے کوئی شے ہے تو کیوں ہے یہ اگر کوئی نیکی نیکی نہیں بدی بدی نہیں تو یہ اندر کی خرچ کیوں ہو جاتی ہے اور اگر یہ نیتی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے تھوڑا تغابل میں ہم نے پڑھا تھا او بلا ورمبی لتوا کھلنا سما لتون باڑنا بے اس میں دلیل کوئی نہیں ہے ایز ہے ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے اور یہ اس پر سارا دارو بدارے کانشیس ہے ایسا شخص کے جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا وہ کہہ رہا ہے سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی وہ کو یا کہ دلیل رکھتی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیچھے لا حکم بِيَوْمِ بیام وَلَا ولا بِالنَّفْسِ و بن یہ تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل تمہارا ضمیر تمہارا کانشیس اور یا سمول انسان ہوا لن کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے بلا قادرین کیوں نہیں ہم پوری طرح قادر ہیں اعلی نسمیا بنا یہاں کنہنا محظوظ سمجھنا چاہیے بلا کنہنا قادرین اعلی نسمیا بنا ہم اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے بل السانوں نے جب کیوں را اصل کبر جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے حرام خوڑی چھوڑنی نہیں جس عیش کا خوبر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں آنکھیں بند کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے بل یرید السان اور یش جما یش الم القیاما پوچھتا ہے بڑے استضائی انداز میں اچھا جی ہوگا یہ قیامت کا دل تو جواب بھی اسی انداز میں ہے یوما ہو مانا نار کی طرح فرمایا فیضا برق کر جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چدیا جائیں گی خط القمر چاند بے نور ہو جائے گا یا یہ کہ چاند جائے گا سورج کے اندر و اور سورج اور شام جب جا کر دیے جائیں گے یہ جو ہے کشش شکل کا جو باہمی شکل ہے ان کوروں کا اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرا فائدہ مر کل بسر وسفل کمر و جمع یا شم سبل کمر یا یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی کل نہیں لا وزر کوئی ٹھکانا نہیں الا رب کا المستقر اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے یورپا انسان یوم عظم بے مقدمہ واخر اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا جو پیچھے چھوڑا ہوگا ہم نیک دیکھو یا بد ہو اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ اس کے پیچھے جو اثرات آپ چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا آگے آگے پھیل رہا ہے تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا برا رہے گا ان کے اجرم میں سے کمی نہیں ہوگی لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی دن ہوتا رہے گا اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تھا وہ جب پر جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا یہ تو آپ کے وہ آمان ہیں اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں بل انسانوں الا نف ہی بسیرہ اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں انسان اپنے نسبت کو خود, خود بصیرت رکھتا ہے ولاول معاذرہ چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے ہوتا ہے کہ انسان کو شخص جو ہے بڑا چرم زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو میں نے سی کیا صحیح کیا کوئی غلط بات نہیں ہے اذرات موجود ہیں تو وہ کی تو زبان بند ہو جاتی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے جب جھوٹا ہے بل انسان والا نفس ہی بسیرا ولا ولکا معذیرہ لا تو ہر ہی لسان اقدار جل ابھی اجلک والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا اے نبی آپ اس قرآن کے اب دیکھیں اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی ابھی تک انسان جو, جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی شروع میں اماما اظام قیاما اور اس کے بعد بصر قمر مفر بذر مستقر ابیا پھر اس کے بعد بصیرہ معذیرہ اب اس کے بعد اور بدل گئے ہیں لا حبی بھی نشان اکرتا جناب ہے آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں انا علینا جما ہو قرآن ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولے نہیں اور قرآن بھی اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وحی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی ترتیب معین ہو جائے پیدا کرانا ہو ختم قرآنہ پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجئے گا یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلاں جگہ ہوگی سب مہینہ لینا میں پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن قرآن مجید کی تمغل کرتا ہے سورہ نساء میں دو احکام کے بارے میں آئے گا اسپشٹ گونت اسپشٹ اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے لیکن لوگوں نے سوال کیا پر خول اللہ یفتی کم فل کر اللہ واضح کر دیتا ہے تم پتا بھی واضح نہیں ہوئی کی بات کر دیتا تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیزیں اور یہ کہ حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی کرنے والی وہ انزلنا اللہ کا ذکر ہے تو بلیہ نہ یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے نازل آپ پر کیا ہے صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے کیا ہے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کے لیے اب ان کو واضح کرنا اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا یہ آپ کا کام کل بل توحیب کوئی نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم آجلا سے محبت کرتے ہو اس دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو دیکھیں اب پھر سے شروع ہو گیا کوئی سے ہے تضرون الخرا اور آخرت پہ تم چھوڑ دیتے ہو نظر انداز کر دیتے ہو بجو یوم یو ناظرہ حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے ترو تازہ میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے سکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا ریزلٹ سننے کے لیے تو بازوں کے چہرے کھلے ہوتے پہلے سے معلوم ہو رہے کیا کچھ کر کے آئے تھے اور بعد کے چہروں کے بعد دھواں ہے اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا کچھ نہیں تھا فیل تو ہونا ہی ہونا تو چاہے اب ریزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ریزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے تو وجوہیں اور میں ناظرہ بہت سے چہرے ہوں گے ترو تازہ الہ رب بہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اس میں بعد لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا اس لیے کہ رویت باری تعالیٰ جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے لیکن میرے نزدیک انی حضرات کی رائے زیادہ سائیب جو سمجھتے ہیں کہ رویت ہوگی اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رویت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا یہ مضمون آ جائے گا سورہ متففین میں واضح ہو جائے گا اس کے برعکس مجوم جو میزم بافلہ بہت سے چہرے ہوں گے اس سوکھے ہوئے اترے ہوئے اداس تم اوفال بہا فاطرہ ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کلزا بلغت تیراکی اب یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے تو بڑی قیامت ہے پیدا برتل بسرفل قمر مجمہ شمس و قمر یقینسان یوم ایک تو وہ ایک قیامت ہے جو فرد کی قیامت ہے موت جب آتی ہے قیامت سورہ کلزا بلغت تیراکی جب یہ جان آ کے پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں وکیل امن راک کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا حکیموں نے جواب دے دیا چلو کوئی کابی گندا کچھ ہو کہیں سے کوئی جھاڑ پھوک کوئی تو ہو کسی طریقے سے ہو تو آخری درجے میں ان کو بھی انسان چیز پکار کر لیتا ہے کیل امن راک ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا وزن انفراق اور گمار ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے جانا ہے یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاو سے بنایا تھا اور یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے بل تفت اساخ و اور وہ جو جان چندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے جان نکلنی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے حصے سے الا رب المسا اس دن تو تمہیں اپنے ربی کی طرف دھکیلے جانا ہے پھر بدل گیا قواسی فلاسد اللہ تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی والا تم کا ذب اتول بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹ بوڑ لی تصویر اب ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا سما راہ با علی تمکتا اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا جا رہا ہے حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا امشو چلو چلو یہاں سے مشمرو والا آلیہ صبر کرو جا کے جمے رہو اپنے, پر, اپنے پر افسوس ہے پر افسوس ہے پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور <سؤال> یہاں سبر انسان ہو یو ترقا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں چھوڑ دیا جائے گا کوئی بات کوشش نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جواب تربی نہیں کوئی اجر نہیں کوئی سزا نہیں کوئی جزا نہیں الم یقو لطفتمنی یہ یمنا کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بون جو ٹپکائی گئی سم مکان الق پھر وہ ایک جوب کے مانند تھا کہ جو رحم مادر رہ دیوار کے ساتھ چمکی ہوئی تھی اللہ قطن کا پھر اسی کو اس نے بنایا اسی میں نقش و نگار بنا دیے اسی میں آنکھیں آ اسی میں کان آ گئے اسی میں کیا کیا بنایا فیض علمات تین تین پردوں کے اندر پجارم روز اسی سے بنا دیے کسی کو نر کسی کو مادہ کسی کو معانس کسی کو مذکر اللہ سال کا بے قادری اللہ یہی علما اپنے کے اندھو یہ سوچو وہ ہستی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے یہ تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کے منہ سے افلاطون بھی اسی سے آ گیا اور بکرات بھی اور سکرات بھی اور ظاہر بات ہے امبیا بھی وہیں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں ایک ہی استنا ہے نا حضرت عشان علیہ السلام کا باقی تو سب کہاں سے آئے وہیں سے آئے صاحب ابھی اللہ کہاں سے آئے کہیں سے آئے گندے پانی کی بوند اس سے کیا کچھ وہ بناتا ہے تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مرتا کو زندہ نہیں کر سکے گا اتنا عاجز ہو گیا تو آئیے نہ بالخلق اول بل حم فلسلم بل خلقی جنید اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے بلا کیوں نہیں پردگار یقین بلا نہ چھو انا کا کادر اللہ آئیں تو یہ جلم ہوتا ہم اس پر گواہ ہیں بارک اللہ عم فرقرانی عظیم و نفا ع ویا کمبل آیاتی وزقی